پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا پھر اس چیز کو یعنی بارش کو تقسیم کرتی ہیں اِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقُ کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ یقیناً سچا ہے وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعُ اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ اور آسمان کی قسم جس میں کئی رستے ہیں انکم لفی مختلف کہ اے اہل مکہ تم ایک اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو من افک اس سے یعنی عقیدہ آخرت سے وہی پھرتا ہے جو اللہ کی طرف سے پھیرا جائے قتل اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں اللہ جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں یسون پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا یو مہم مالند اس دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا ذوقوا فتنتكم هذا الذي به تستعجلون اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے انتقین بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانو قبل ذالک محسنین اور جو جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا انہیں لے رہی ہوں گے بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے اب اور اوقات شہر میں بخشش مانگا کرتے تھے حق اور ان کے مال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کا حق ہوتا ہے وفل اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں وفی سیکم افلا تو بسر اور خود تمہاری جانو میں تو کیا تم دیکھتے نہیں وفیسم ارزو کم ود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 هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين انابي کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم كن جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا دیکھا تو ایسے لوگ تھے کہ نہ جان نہ پہچان فراغ الی فجاء بعجل سمین پھر وہ اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے الیہم قال اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں فرماتے منهم قالوا لا تخف، بغلام اور ان سے خوف محسوس کیا انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے اور ان کو ایک دانش مند لڑکے کی بشارت سنائی فاقبلت امراته في صره فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم تو ابراہیم کی بیوی چیلا آئیں اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگی کہ ایک تو میں بڑھیا اوپر سے بانجھ قالوا كذلك قال ربك ان اللہ کی ملا انہوں نے کہا تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے وہ بے شک صاحب حکمت ہے خبردار ہے قال فما خطبكم ابراہیم نے کہا کہ فرشتو اب تمہارا اصل کام کیا ہے کالوں الى قوم انہوں نے کہا کہ ہم گناگاروں کی طرف بھیجے گئے تاکہ تا ان پر گارے کی پتھریاں برسائے مسن عند ربک للمسرفین جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دی گئی ہیں فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين پس وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين پھر اس بستی میں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا وہ اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہم نے وہاں نشانی چھوڑ دی وفی موسیٰ اذ الی فرعون مبین اور موسا کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان کو فرون کی طرف کھلا ہوا بوجزا دے کر بھیجا وقال ساحر او رخنی تو اس نے اپنی قوت کے گھمنڈ پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا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 اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی ما تذر من شیئن اتت علیه الا جعلته کررمین وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی وَفِي ثَمُودَ اِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى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 فما استطاعوا من قیام وما كانوا پھر وہ نہ تو برابر کھڑے رہنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے قوم کامل نو قوم اور اس سے پہلے ہم نوح کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے بے شک وہ نافرمان لوگ تھے بنائی نہ اور آسمان کو ہم ہی نے اپنی قدرت سے بنایا اور ہم کو ہر طرح کی قدرت ہے فنعم اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں كل خلقنا لعلكم اور ہر چیز کے ہم نے دو دو جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو ففر الله انني لكم من هنذير تو تم لوگ اللہ کی طرف دور چلو میں اس کی طرف سے تم کو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں ولا تجعلوا مع الله اله اخر انني لكم من هنذير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 یا دیوانہ کہتے بل هم طاغون کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وسیعت کر مرے ہیں نہیں بلکہ یہ شریر لوگ ہیں مرو تو اے نبی ان سے منہ موڑ لو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 اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں میں من ہوں اری میں ان سے رزق تو نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة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 لذیو پھر جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس دن ان کے لیے خرابی ہے